فجر کے لیے اس وقت آنکھ کھلی جب سورج طلو ہونے میں صرف دو یا تین منٹ بات ایسی صورت میں نماز کیسے ادا کی جائے اگر آپ وضو میں ایک ایک مرتبے بھی آزاد ہو کر اگر آپ اتنا وقت بھی پالیں کہ سورج طلو ہونے سے پہلے نیت کر لیں تب تو آپ کو نماز پڑھنی ہوگی اور بعد میں اعادہ کرنا ہوگا اور اگر ایسا نہیں فتوہ رزویہ میں عالی حضرت فاضل بریل و رحمت اللہ علی امام زفر جو امام آزم ابو حنیفہی کے شاگرد ہیں امام زفر کے قول پر فتوہ دیا کہ ایسا آدمی تیمم کرے تیمم ظاہر ہے آدھے منٹ میں ہو جائے تیمم کرنے کے بعد میں نماز پڑھ لے اور اس کے بعد سورج نکلنے کے بعد اپنی نماز کو لوٹار